اکبر اکبر اشد وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعز الله ورسوله فقد ظل بغباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید المجید اللہ بارق على محمد وعلى عل محمد کمہ بارکل ابراہیم بالا عل ابراہیم النّ حمید المجید ما علمتنا مولانا علامہ الر علی رب ربش رحلی صدر و یسر علی عمری وحد من السانی افقہ قولی لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرحيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله عن المؤمنين إذ بحث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل رفیع مبین چند روز قبل بارہ ربیع گزرا ہے جس دن ہماری قوم نے خوشی کا اظہار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جلوسوں اور جلسوں کا اہتمام ہوا ریلیاں نکلیں اور موسیقی پر نبی علیہ السلام کی نعت گائی گئی چراغاں ہوا بھنگڑے ڈالے گئے اور بہت سی محافل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی سننے میں آیا حتیٰ کہ بعض مقامات پر اس مناسبت سے عید کی نماز بھی ادا کی گئی مگر ایک پہلو اس موقع پر فراموش کر دیا جاتا ہے کیونکہ بارہ رب الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے اور اس دن جو ایک حزن و ملال اور صدمے کی کیفیت مدینہ منورہ میں تھی وہ ناقابل بیان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تو قرآنِ پاک میں جا بجا مدکور ہے آپ کی وفات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل اور شامل ہے کہ کچھ نفس داعق الموت ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ انّیت ہوں و انہم میتون کہ بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں وما محمد الا رسول قد خلط من قبل افا اماتا او افماد اللہ کابق ہوں اس عائد مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے بال ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العلمین ایپر کہہ دیجیے کہ بے شک میری تمام بدنے کی باتیں اور تمام مالی کی باتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہ آیتِ مبارکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ سال آپ کا آخری سال ہو سکتا ہے بہت سے اشارے آپ کو دیے گئے جیسے حجت الفضح کے موقع پر علیوم اکمل تولقم الدین وکمن تو علیہم نحمتی برودی کریمہ کو نظول ہوا جس میں تکمیل دین کی خبر دی گئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے تکمیل دین کا معنی وہ مشن جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو چکا اور جب مشن پورا ہو جائے تو پھر بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے تو اس میں بھی ایک اطلاع چھپی ہوئی تھی بلکہ اس سے قبل قرآن پاک کی ایک صورت نازل ہوئی صورت النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا جاء نصر اللہفت ورنت اللہ خوا جا فصب رب کا وسطی فر نہ ہو گا نہ تو ہوا جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اللہ کی مدد کا آ جانا مکہ کا فتح ہو جانا اور قبیلوں اور قوموں کے راستے ہموار ہو جانا نو ہجری یا عام الوفود تھا ہر جگہ سے وفود نبی السلام کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے اور جوک در جوگ لوگ لوگوں نے اسلام قبول کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنی وفات ہی کا پیغام سمجھا اللہ پاک نے حکم دیا کہ سب ہم کا وسطی فر ہو انا ہو جب آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں فتح مکہ اللہ کی نصرت اور لوگوں کا کثرت اسلام قبول کرنا پھر پھر آپ ایک کام شروع کر دیجئے گا اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے گا اور اس کی حمد بھی بیان کیجیے گا اور استغفار بھی کرنا ہے سید عائشہ صدیقہ رضی رہنا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار شروع کر دی بلکہ یہ الفاظ سبحانہ کلّہ غمہ ربانہ وہ حمدکھ اللہ اغفر لے یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور تیرے ہی تعریف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اور سب کچھ تیری تعریف کے ساتھ ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن یعنی کثرت سے آپ نے یہ کلمات کہنا شروع کر دیے اور کثرت سے استغفار شروع کر دیے حالانکہ اس سے قبل بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے انَََََََََََََََََََََحانب و استخلّہ یومرہ میں اپنے دل پر کبھی کبھی غبار محسوس کرتا ہوں اور میں تو دن میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد نبی السلام کی کثرت استغفار کا کیا عالم ہوگا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کیا کرے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سفر آخرت کی تیاری تھی تیاری آپ نے اور بھی کی جو دس ہجری کا رمضان کا مہینہ ہے یہ سوچ کر کہ یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے نبی علیہ السلام نے بیس دن احتکاب کیا تھا عام طور پہ آپ کا معمول دس دن کے احتکاف کا تھا اسی رمضان میں جبیل امین نے دو دفعہ قرآن کا دور کیا تھا اسے بھی بیمبر علیہ السلام نے اپنی وفات کا اشارہ قرار دیا تھا دو دفعہ قرآن پاک کا دور کرنا حالانکہ ہر رمضان وہ آتے تھے اور ایک بار دور کیا کرتے تھے اس دفعہ دو بار دور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر اشاروں کے نایوں میں اور بعض اوقات سراہت سے اپنے صحابہ کو دی دس ہجری میں ایک فیصد آپ نے فرمائی تھی معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا تھا اور جب وہ سواری پر سوار ہو چکے تو نبی السلام اس کے ساتھ پیدل چلنا شروع ہو گئے اور آپ نے یہ فرمایا تھا لا اللہ کے لات القانی باد کہ معاذ شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ مل سکو لا اللہ کے انتمرہ اے معاذ ممکن ہے کہ اب کی بار اگر تم مدینے آؤ تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو معاذ پر تو ایک سناٹہ داری ہوگی مگر چونکہ یہ دعوت کا مشن تھا جو آپ کو سونپا گیا تھا آپ کتنے بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے ایک خاتون پیغبرسلام کے پاس آئی مسائل پوچھے آپ نے جواب دیا جب وہ جانے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا علمتا جدید فات ہی ابا بکرعمر اگر آئندہ کبھی آؤ اور مجھے نہ پاؤ ابو بکر صدیق کے پاس چلی آنا اور عمر کے پاس چلی آنا اور ان سے مسائل معلوم کر لینا حجت البل کے خطمے میں بھی آپ نے اعلان فرمایا تھا خو ال مناسب کا لا لا حد جو وعد آمی کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو مناسب حج مجھے دیکھ کر سمجھ لو اور سیکھ لو شاید اس کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے یہ آخری جو سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں یہ سارے اشارے اس بات کا مظہر ہیں کہ آپ کو اشارات اور کنایات میں یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ سال آپ کا آخری ہو سکتا ہے اور واقعی یہ آخری سال ہوا انتیس سفر کی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے صحابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کیا ابو سعید خدری آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ابو سعید نے محسوس کیا حالانکہ فاصلے پر بیٹھے تھے گرمی اور تپش سے محسوس کی نبی رسلام کی پیشانی کو ہاتھ لگایا جو کہ تب اس کی وجہ سے جل رہی تھی عرض کیا کہ ان نہ غلط تو آ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کو تو بخار ہے فرمایا کہ ہاں مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے جب بھی بخار ہوتا ہے ایک عام شخص سے دو گنا بخار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس بخار کے ذریعے بھی ہمارے اجر کو بڑھا دیتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الحما حد و کل منار کسی مومن کو اگر بخار چڑھ جائے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی مومن کو جس کا عقیدہ اچھا ہے اور وہ توحید پر ہے بخار ہو جائے تو گویا یہ جہنم کے عذاب کا حصہ ہے پھر اللہ رب العزت جہنم کا عذاب نہیں دے گا بشردے کہ وہ صبر کر جائے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہے انت سفر آپ علیہ وسلم کو شدید بخار لاحق ہوا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے کام تھے دعوت کے امور تھے وہ انجام دیتے رہے مسجد میں جا کر نمازیں پڑھاتے رہے حتیٰ جمع رات آ گئی آپ کی وفات سے پانچ دن خبر ایک دن عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے شاگر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا آج کیا دن ہے لوگوں نے کہا جمعرات عبداللہ بن عباس کو یہ وقت یاد آ کے رو پڑے فرمایا کہ تم کیا جانو جمعرات کیا ہے تمہیں کیا معلوم اس دن ہم پر کیا قیامت ہم تھی اشتدع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد آج نبی السلام کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن مغرب کی نماز تک آتے رہے اور مغرب کی جماعت آپ نے کرائی تھی اور سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی پوری سورت کی مرض النقاہت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت فب حدیث بَعْدَهُ یہ ہم نے آخری آیت آپ کی سنی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی وسلم جماعت کے لیے تشریف نہ لا سکے مغرب کی جماعت آپ نے کرائی اور پھر گھر تشریف لے آئے آپ پر ایک کشیز تاریخ ہو گئی تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا صلی اللہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیشا کی عرض کیا گیا کہ حکم چلتے ضرور وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے وضو کیا لیکن وضو کے بعد پھر غشی تاریخ ہوگی تین دفعہ ایسا ہوا پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مورو بکرے بکر یو سل بنناس ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے اور جماعت کرا دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہ کرا سکے یہ جمعرات کا دن تھا اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا یہ آپ کی وفات سے پانچ دن قبل کی بات ہے اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو موقعوں پر مسجد میں گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کے ساتھ مختلف کنو کے مشکیزیں بھرے ہوئے لے کر آؤ لم توڑ دل جن کے تسمے نہ کھولے گئے ہوں ساتھ مختلف کنو کا پانی ہو اور مشکیزیں بھرے ہوئے ہوں اور مشکیزوں کو بھر کر کھولانا کیا ہو اور مجھے ان سات مشکیزوں سے غسل دو کھولانا کیا ہو کیوں تاکہ میں ایسے پانی سے غسل کروں جن کو انسانی ہاتھوں نے نہ چھوا ہو اور وہ بالکل میرے پروردگار کا پاکیزہ اور صاف ستھرا پانی ہو یہ پیغمبر اسلام کی نفاستِ طبع ہے کہ اس مرض میں اس نفاست کی طرف میلان اور پھر یہ بھی کہ ہو سکتا ہے یہ مرض آخری ہو اور پروردگار سے ملاقات کی نوبت آ جائے تو بالکل پاک صاف ہو کر میں اپنے رب سے جا ملوں جب غسل کرایا گیا تو کچھ نقاحت آپ کو محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کا محور ایک شخصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ان من امن امن سے ابا بکر کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات صحبت میں رفاقت میں اور ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں ابو بکر صدیق کے ہیں وہ احسانات آپ کو بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں اور انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کو پھر سب سے محبوب چیز یاد آتی ہے مجھے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا اب تک مجھ پر بہت سے لوگوں نے احسانات کیے اور میں نے بڑھ چڑھ کر بدلا دیا ہے مگر او بکر صدیق کے احسانات میں نہیں چکا سکا اللہ تعالی قیامت آمد کتنے او بکر صدیق کو بدلہ دے گا اور فرمایا کہ اللہ کا فی المسجد خو خطن اللہ سدت اللہ خو خط و مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دو سوائے او بکر صدیق کے دروازے کے اسے کھلا رکھ علمار محدثین نے یہ جملہ اس کو ابو کے صدیق کی خلافت پر محمول کیا ہے اور بھی بہت سے اشارے آپ نے دیے تھے یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. دوسری نوبت خطبہ ارشاد فرمانے کی اس دن آئی جس دن انصار صحابہ مسجد میں جمع ہیں جنہیں پیارا محبوب نظر نہیں آ رہا اور مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں ابو عبداللہ بن عباس پاس سے گزرے اور نبی نبیلام کو خبر دی کہ انصار صحابہ مسجد میں جمع ہیں اور سب کے سب رو رہے تب آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے سہارا دو اور مسجد میں لے جاؤ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے اور آپ کے سر پہ سرخ پٹی لپٹی ہوئی تھی فسائد المبر آپ ممبر پر چڑھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار ممبر پر چڑھے اس کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کو ممبر پر کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے یہ بادشاہ سنائی کہ اسی کو میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے بارے میں وسیعت کرنے آیا فعن احبتی وکرشی یہ میرے دل کے ساتھی تھے اور میرے راجدان تھے یہ میرے بالکل اندر کے ساتھی تھے اور بڑے رازدان تھے ادقاد الدی خان علیہ و باقی اللہ علیہ جو ان کے فرائض تھے یہ انہوں نے پورے کر دیے حقوق کبھی نہیں مانگے دنیا کا سوال کبھی نہیں کیا میں تمہیں وسیعت کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائی میرے انصار صحابہ کا خیال رکھنا اور ان پر زیادتی نہ کرنا یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پھر دوبارہ آپ نے گھر تشریف لے کے تو یہ مرض الموت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار تشریف لائے تھے حتیٰ کہ پھر گیارہ ربی الاول آ پیر کا دن ہے متفقہ طور پر پیر کا دن گیارہ ربی الاول بارہ ربی الاول آپ اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا بار ربی ابوال کو فجر کے موقع پر فجر کی نماز ہو رہی تھی آپ صلیم نے اپنا پردہ ہٹایا جو گھر کے دروازے پر تھا اور مسجد کی طرف جھانکا صحابہ کرام کی نظر ایک نظر آپ کے گھر کی طرف ہوتی کہ نبی اسلام اب آئے کہ اب آئے اشتیاق تھا اور ایک رنج و علم کی کیفیت تھی انس مالک کا بیان ہے کہ میں نے میری نظر پردے پر پڑ گئی اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا کان نہ ہو بارہ کا لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ قرآن پاک کا ایک ورثہ ہے اس طرح صاف ستھرا محسوس ہو رہا تھا تبسم آپ کے چہرے پر تھا کیونکہ جماعت قائم تھی جو مشن آپ نے صحابہ کو دیا اس پر عمل ہو رہا تھا اور صحابہ کے دین پر پوری طرح جمے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے آہستہ آہستہ تمام صحابہ کی نظر اس طرف پڑ گئی اور ایک عجیب خوشی کی کیفیت داری ہو گئی ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کو افاقہ دے دیا ہے اور آپ مسجد میں آنے والے ہیں اور جماعت فرمائیں گے مگر رسول السلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور جماعت جو ہے وہ پوری کرو پھر آپ علیہ وسلم پردہ جو ہے وہ گرا دیا اور یہ بارہ رب اول آپ کا آخری دن تھا نبیٰ اسلام کو مختلف باتیں یاد آئیں اپنی وفات یاد آئی یہ بات سوچی کہ وفات کے بعد امتیں ہے بعض اوقات اپنے مشاہیر کے تعلق سے مبالغ کا شکار ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اور ایک بد دعا دی دعا یہ تھی اللہ ملاتبر ہی وسع نہیں یہ یا اللہ میری قبر کو پوجا کہنا بنانا کہ لوگ یہاں آئیں پرستش کریں پوجے کریں اور میلے لگائیں یہ آپ نے دعا فرمائی اور بد دعا یہ فرمائی کہ قاتل اللہ یہود ابن نصورا اتحد و قبور امبیاہ مساجد کہ یا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت برسا انہیں نیست و نابود کرتے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجداگاہ بنا لی ہے یہ حد روماسانہ ہو دراصل رسول اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی اس فیل کو ذکر کر کے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ اس عمل پر اگر یہود و نصارہ کے لیے لعنت اور بربادی کی بدعا ہے تو اگر یہ کام تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمیشہ کے لیے مستحق لعنت قرار پاؤ گے اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار ربی الابول کو فوت ہوئے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی رانا آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی روتی ہوئی اور عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے فاطمہ کی چال میں نبیر اسلام کی چال نظر آ رہی تھی گو یا رسود اللّہ, صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئی آپ نے دو سرگوشیاں فرمائیں دو رازداری کی باتیں کہیں پہلی بات سن کے رو پڑی دوسری بات سن کے ہنس پڑی میں نے پوچھا کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رازداری فرمائی ہے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کا راز ہے میں کیسے افشا کروں پھر نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ خبر دی کہ پہلی بات یہ کہی تھی کہ میری فراق اور جدائی کا وقت آ پہنچا اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آ پہنچا تو فراق اس خبر پر میں رو پڑی پھر رسول اللہ سب نے دو خبریں مجھے دی انت انت اول و اہل بئی تھی لہا کہ فاطمہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے آ ملوگی اور دوسری خبر یہ تھی کہ انت سید الد نسائے اہل جنت اے فاطمہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی یہ دو خوشی کی باتوں سے مجھے مسرت اور خوشی حاصل ہو گئی عائشہ کہتی ہیں کہ صدمہ اور خوشی دونوں اتنے قریب میں نے پہلی بار دیکھے کہ ایک لمحے میں رونا اگلے لمحے میں ہنس پڑنا تو صدمہ خوشی دو اتنے اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سکرات الموت طاری ہو گئے اور ایک موت کی فضا اور جو ایک ایک عالم ہوتا ہے انتقال کے وقت وہ کیفیت پیغمبل اسلام پر طاری ہو گئی آپ نے چادر لے رکھی تھی کبھی چادر چہرے پر کر لیتے دم گھٹتا تو ہٹا دیتے پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اپنی انگلیوں کو تر کر کر کے آپ اپنے ہونٹوں کو لگاتے اور فرماتے کہ ان دل موت سکرات موت کی کچھ غشیاں اور بیہوشیاں ہوتی ہیں اور موت کی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں فاطمہ یہ بنر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی وا کربہ ابا تھا ہائے میرے بابا کی تکلیف تو رسول اللہ صبح نے فرمایا کہ فاطمہ لا کربہ عید ابھی کے بعد لیاؤ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ آئے گی تو تکلیفوں کا دور ختم ہونے والا ہے اب آج کے بعد راحت ہی راحت ہوگی اور تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ آئے گی یقیناً آپ کے ذہن میں وہ ساری تکلیفیں آئی ہوں گی جو تیئیس سالہ دور میں آپ پر گزری لیکن ربی شکوا نہیں کرتا اپنے پروردگار کے سامنے شکوا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے زبان حال پر یقیناً یہ باتیں ہوں گی کہ کیا تکلیفیں نہیں سہی یتیم پیدا ہوا تھی چھ سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی چچا نے کفالت کی دادا نے کفالت کی عبد المطلف آٹھ سال کی عمر میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے پھر ابو طالب نے کفالت کی اور جب نبوت کا سلسلہ عطا ہوا اور وہ میرے لیے ڈھال بن گئے یہ دس نبوت کا واقعہ ہے ابو طالب بھی فوت ہو گئے گھر میں مواسات کرنے والی ہمدردی کرنے والی میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ تین دن بعد وہ بھی فوت ہو گئی جو میرے دکھ درد کی ساتھی تھی وہ بھی انتقال کر گئے اللہ تعالی نے سات اولادیں دی عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم تینوں بچپن میں فوت ہو گیا کسی کو بچا نہ سکا بیٹیاں بھی تین میرے سامنے فوت ہوئیں صرف ایک فاطمہ عرضی عانہ باقی بچے یہ سارے صدمے آپ کے سہے تھے پھر کفار قریش ان کی تکلیفیں مخاتا شیری ابھی طالب کے تین سال وہ ایک محصور ایام آپ نے گزارے قید کے دن آپ نے گزارے کبھی رستے میں کانٹے بھی, بھی چھائے گئے کبھی گڑھے کھودے گئے اور طائف کی وادی میں اتنے پتھر ابارے کہ آپ کا جس طرف تھا اسی طرف آپ بھاگ پڑے اور فرشتے یہ منظر برداشت نہ کر سکے جب آپ کہیں رکے اور آپ کو ہوش آئے تو فرشتے بادل کا سایہ کیے ہوئے تھے اے محمد سر اصل بھوکم دو اس قوم کو دو, دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دے مگر آپ نے فرمایا کہ وہ اس تو رحمت ہے مطلب وہ با صلی مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے لانت بنا کر نے آپ نے ہدایت کی دعا کی تھی جنگی رحت میں ددار مبارک شہید ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا چہرے پر بڑا گہرا زخم آیا ایک گھاٹی میں رڑھال ہو کر آپ گر گئے کیا کیا تکلیفیں ہے نا پھر نفسیاتی صدمے یہ کہ اس قوم نے نبی اسلام کو مجنو تک کہا شاعر کہا کہا اللہ اکبر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا یہ تکلیفیں یقیناً آپ کے ذہن میں گھومی ہوں گی مگر نبی تکلیفوں کا ذکر نہیں کرتا لا کر بدہ ابی کے وعد الفاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ آئے گی اللہ اکبر عائشہ سلیقہ فرماتی ہے توفی فیسود اللہ تنفی بھئی تی و فی یوم و بہین سہری و نہری نبی السلام کی وفات کا جو منظر ہے وہ میں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے جب اللہ کے بیگمبر فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور میری تھوڑی سے آپ کا سر چھو رہا تھا اس طرح آپ کی وفات ہوئی میں نے دیکھا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کو ایک ٹک ٹکٹکی باندھ کر دیکھا مسلسل دیکھا اور پھر فرمایا پھر رفیق پھر رفیقی مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی کہ جب نبی کسی بھی نبی کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے قبل جنت میں اس کا گھر دکھا دیتا ہے اس کا محل دکھا دیتا ہے تو نبی السلام کے اوپر کو دیکھنا اور مسلسل دیکھنا وہ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں آپ کے گھر دکھا رہا تھا اور پھر پیغمبر اسلام یوخیر پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو اور جی لو اور وقت گزار لو ہم آپ کو اور زندگی دے دیتے ہیں اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ نبی السلام نے چھت کی طرف دیکھا مسلسل دیکھا اور پھر فرمایا پھر فر رفیق عائلہ پھر رفیق عائلہ کہ مجھے رفیق آئلہ منظور ہے چاہیے سب سے اعلیٰ رفاقت اور سب سے عمدہ رفاقت اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اور معبی ب صدیقین بشہدۂ و صحلحین نبیین عید میں پہنچ جانا صدیقین میں پہنچ جانا اور شہداء اور صالحین میں پہنچ جانا تو مجھے یہ رفاقت چاہیے عائشہ کہتی جب میرے یہ الفاظ سنیں تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ عز اللہ اختار ہونا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی رفاقت کو چن لیا ہے اور ہم سے جدائی کا وقت آ گیا تو اسی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے میرے سینے اور سر میرے تھوڑی کے ساتھ آپ لگے ہوئے تھے آخری وقت میں آپ نے مسواک بھی یہ بغم کی یہ بیگمب علیہ السلام کی نفاست طبع عمدہ ذوق عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مسواق کو چبا کر نرم کیا اور اللہ کو پیغمبر کو دیا اور میرے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالی نے میرا لعابِ دہن اور اللہ کے بیغمبر کے لعابِ دہن کو اکٹھا کر دیا جس دن پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے وہ گھر بھی میرا تھا اور باری بھی میری تھی اور آپ کا انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے انا سید بلد آدم ولا فخر میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا پوری اولاد آدم کا کسی قبیلے کا نہیں کسی قوم کا نہیں کسی ایک زمانے کا نہیں تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک کا سردار ہوں اللہ پاک نے اختیار بھی دیا تھا کہ چاہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا کر تمہارے ساتھ چلا ہوں مگر آپ نے فخر کی زندگی کو ترجیح دی توانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو گھر میں آپ کی کتنی میراث تھی تھوڑا سا اسلحہ تھا اور ایک خچر تھا اور سات اشرفیاں تھی جو آپ نے اپنے مرز الموت میں تقسیم فرما دی یہ سردار کائنات کے گھر کا عالم ہے اللہ اکبر وہ آخری رات عائشہ فرماتی ہے کمرے میں اندھیرا تھا چراغ جلایا گیا تو چراغ میں تیل نہیں تھا پروسن کی طرف کسی کو بھیج کر تیر ادھار منگوایا نبی السلام کی آخری رات ہے اور گھر میں چراغ جل رہا ہے اس کا تیر ادھار منگوایا گیا تو یہودی نبی السلام کا انتقال ہوا آپ کی تیرا ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی صرف تیس سا اناج کے بدلے یہ سردار کائنات ہیں اور یہ آپ کا آخری سفر ہے اور آپ کا دنیا سے جانا ہے تو خوشیاں منائی گئی بھنگڑے ڈالے گئے مگر یہ بات کیوں مخفی ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا صدمہ صحابہ پر تازہ تھا امیر عمر نے فرمایا تھا جو کہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اس کا سر قلم کر دوں گا کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو فوت ہو گئے مگر دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے بہت سے کام آپ نے کرنے ہیں فاطمہ پہاڑ توڑ دیے گئے اگر یہ رنج و علم دنوں پر توڑے جاتے تو وہ سارے دن شدت علم کی بنا پر راتیں بن جاتی اور دن کا نور ختم ہو جاتا انسر مالک نے فرمایا تھا رسول کریم وسلم نے ایک روز مدینہ کو روشن کر دیا پر ایک روز مدینہ کو تاریخ کر دیا روشن کب کیا جب اب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور داخل ہوئے اس دن شہر منور تھا روشن تھا اور تاریخ کب ہوا جب اللہ کے بیگمبر فوت ہو گئے عائشہ سے دیکھا کہ سب کے سینے کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں آپ اور آپ کا انتقال ہوا پھر بھی عائشہ کو یقین نہیں آ رہا حتٰ کہ فرماتی ہیں کہ میں نے قبر میں میں نے کمرے میں کتالے چلنے کی آواز سنی کسی چلنے کی آواز سنی کہ نبی علیہ السلام کی قبر کھودی جا رہی پھر مجھے یقین آیا اور جب صحابہ الفین سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے پوچھا کئی فتوا بت الفا اللہ اللہ رسول تم نے یہ کیسے گوارہ کر لیا کہ اللہ کے بغمبر صلی اللہ علیہ سر کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کر آ گیا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ بات انس بلال سے کہی تھی کہ کیسے تم نے گوارہ کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر کے جسم ادھر پر مٹی ڈال کر آگے صدمے کی کیفیت تھی ابوبک صدیق رضی اللہ تعالی نے عظیمت دی انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا من خان یا محمد ہے فنّا محمد القدمات ہے کہ جو شخص تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ دیکھ لے کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں اور معبود فوت نہیں ہوتا بہ نلّہ اللہ حی اللہ, يموت اللہ رب الصب زندہ ہے کبھی اس کو موت نہ آئے گی اوفاق صدیق نے نبی علیہ السلام کا ماں تھا جوما اور ہمیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا یہ رد تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بغمبر دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے اور کچھ فیصلے آپ نے کرنے ہیں اس کا معنی آپ کا انتقال ہوا پھر زندہ ہوں گے پھر آپ کا انتقال ہوگا نہیں دو موتیں اللہ آپ پر داری نہیں کرے گا ایک ہی موت تھی جو واقع ہو چکی اس طرح آپ نے لوگوں کی خلجان ان کے شبہات کو آپ نے دور فرمایا ابو صدیق کی عظیمت اور ان کی استقامت فاطمہ رضی العنہ نے اس موقع پر کہا تو سی بہاری کے الفاظ کے مطابق یا آبا تھا عجاب رب یا آبا تھا جنت الفردم ابا یا آبا تھا الا جبرین اے ابا جان آپ نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کر کے ہمیں سوگوار چھوڑ دیا اے عبا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے اے عبا جان آپ کے 23 سال کے دن رات کے ساتھی اور آپ کے دوست اور یار جبریل کو ہم یہ خبر کیسے پہنچائیں گے تو یہ بھی ایک مدینے پر ربیع الاول ہی میں ایک فضا تھی اس کے بعد صحابہ نے نہ تو کبھی کسی خوشی کا اہتمام کیا نہ کبھی کسی غم کا اہتمام کیا بعض اوقات اللہ کے پیغمبر کی یاد آ جاتی رو پڑھتے ابو حریرا سے ایک بات کسی نے کہا کہ نبیر اسلام کی ایک ایسی حدیث سناؤ جس میں آپ اور اللہ کے بہمبر ہو تیسرا کوئی نہ ہو ابو حریرا نے کہا کہ ہاں ایسی بہت سی حدیثیں ایک جگہ کی ادھر اشارہ کی یہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی اسلام میں بھی ساتھ تھا اتنا کہہ کر بے ہوش ہو گئے نبی اسلام کی جدائی یاد آ گئی آپ کی صحبتیں یاد آ تو کبھی کبھی رنج و علم کی کیفیت بن جاتی اور کے کو یاد کر رو پڑتے لیکن اس آمد پر کسی خوشی کا اہتمام کسی غمی کا اہتمام ایسا کچھ نہ تھا اللہ پاک ہمیں ہر مقام کے لیے اپنے پیارے بیکمبر کی سنت کی اقامت کی توفیق دافرما دے اقول و قولی قویٰ بستخر اللہ علیہ ولکم باہر زاوانہ الحمد للہ ربرآم الحمد للّہ وسلاۃ وسلم ول رسود اللّہ, اللہ وبائ بہت سے احباب نے ساتھیوں نے بھائی بہنوں نے دعا صحت کی اپیل کی ہے اللہ رب العزت تمام مریضوں کو صحت ادا فرما دے تمام بھائیوں کو بہنوں کو جن جن نے یہ اپیل کی ہے اللہ رب العزت سب کو ان سب کو اور تمام بھائی بہنوں کو صحت عافیت اور شفا والی زندگی ادا فرما دی البیان کی مجل سے ماہی شائع ہو چکا ہے یہ ہمارے کچھ ساتھی جو مدینہ منورہ سے فارغ الطاث جامعہ اسلامیہ سے اور ان کی یہ کوشش اور کاوش ہے بڑے علمی اور تحقیقی موضوعات ہوتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد باہر موجود ہوں گے آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کا مطالعہ کیجیے اور دعوت کو عام کیجیے اور آج کا اعلان محمدی مسجد صحون کے لیے ہے نام آپ نے سن لیا سہون کا علاقہ یہ شرک کا گڑھ ہے اور یہاں مسجد کا قائم کرنا ہی ایک جہاد تھا اللہ نے توفیق دے دی پلاٹ لیا گیا مسجد تعمیر کی گئی مکمل بن چکی ہے اللہ رب رزت تمام ساتھیوں کو جو ذائقۂ رضا فرمائے اب وہاں پر دعوت کا تعلیم کا تبلیغ کا کام جاری ہے اور ظاہر ہے کہ ایک سٹاف ہے ان کے اخراجات مسجد کے مصارف اس میں آپ ضرور تعاون کر کے جائیں تاکہ ساتھیوں کو حوصلہ افزائی ہو ان ساتھیوں کا اس علاقے میں کام کرنا جہاد فیس بھی اللہ سے کم نہیں ہے تو ان کی حوصلہ نہ ہو حوصلہ افزائی ہو ایک سفر کر کے آپ تک آئے ہیں تو آپ تعاون کیجئے یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہوگی اور علم کی خدمت ہوگی صدقہ جاریہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک توفیق بھی دے اور یہ تعاون قبول بھی فرما ونعوذ اندم من عینست فردسین وسیئات سیادین من الد اللہ فلا و میّلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والشرع الأمور محدثاتها، وكل موضة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، من يذر الله رسولهم فقد رشد د ومن يحصل الله ورسولهم فقد غلا الله ص على محمد وعلى عليه محمد كما صيت على إبراهيم وعلى على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى عليه محمد كما باركت على إبراهيم فوعلى عليه إبراهيم إنك حميد مجيد.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 ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا عدى القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت صمير عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين بصلى الله على النبي